قتلا ح کیناسب اور مطابق مستفا کریمانا ذکا با سبب ظفرض میں عاج تخل کرے سبب کے پاس نماز اور قیام کا جی او حل کرے اور دان کے مفاد دینا چاہیے تقریب بکرانی یعنی انہی حدیث و مراتب ذکاات درارت کے فدیے واری چدا سبب ظفرض بقادانم او بقادو معاج تخل کرے یاران اللہ القابہ میں در حرام اللہ با کابا ال الحرام در حرام بیت عزت مندہ قیام للناس زہر کعبہ جا بیٹھے زمندے قیام للناس قیام للناس سبب ثواب بقاض معاش دخل کو بعد عمر زندگی دنیا ترا و جن حرام او قرضی دی میں اعلی لذت नियाت کرمائے او دار دے فضیلت دی میں جو حرام او دار کو تحریمہ حادثہ پر درارت ہے او دے امدار چے بتا دو امور دکینہ دنیا دخلق و با سبب دخلق دے دے او دریم چردی تخریب سبب دخلق دے تخریب تعالب و تخریب دخلق دے دروات مخاطر محافظ ابرن دروات تناسر آن ابی اولان اندبی صلی اللہ علیہ قال او خرم بالقعوات و ضرور صلی قتے اندنہبش دایات مصفاق داو چردی وجود قواب سبب دخلق دخلق دے وجود دو امور دے حدیث آرے دی تقریب دا پس میرا دا د دا دنس خلافنا نکھئے جو گا وہ شرم جائیں جو حاضر کلا دا آمینہ اذا کند دا قیمت پوری دا کند دا قیمت پوری دا او دا کو دا دا قیمت نا رکشان مقی بگی دا خرم قیمت دا, دا اللہ دا راضی دا دنیا دل با پر کتا کر قرآن باکی کامید گٹھ گٹھ بیکیر گروس را دی زن سوی قتین الان پند جا جی دکھا بچنا یہ قران جو اللہ <سؤال> تعالی قبل پڑھنے ہے وہ سلمانان رجم اللہ تعالی مکذ پڑھتے ہیں رمضان وکاں یوم انتصر فی الکعبہ لیکن بیان عظمت سے آیات کریمہ رات تھی عرب بیت الحرام وجہ رہا سے آیات منایات سے دراسہ براے دعا شراہ تا سے وجہ کے بغیر اب سن کے کعبہ تھا کہتا اور زم ما کعبہ ما زم داد بلا فرصت کے او دا کابم اعظم استطارم دے تفصیل حرام و و دے کی اللہ کے دے غلط فرض رمضان او رمضان سلام شاہر کو چاہونا کلچ بی حج تھی کہ بقاد و مرد او کل چلانا شو حج پر اے خلق و لے شو انداز سبب دفاع تقریب دا دارن دے او حج جن البیتا و بعد خروج یا جو جو معجوج و مقصد در حج او عمراض اے اعزاز با باقیوی با تر دے وقت خروج و باقیوی داد دراز کے پید مطلب دے بانے حج بکی با گئی بیت اللہ و عمرم کی پس خروج دے جو جو معجوج و مقبلتان من اولاد یا پس من نور فضح دانگی کی وما من تاب آو تو ما فقط فید کو اخراج دے رہا وقالت الرحمن عام شبا لا تقوم سانتا اللہ حجر بیت نبا شکران کے لئے قیمت حجر بیت اللہ لبا قیام دا قیمت راضی والاول افسر اسمانہ دا والاول اول حدیث تک مرویل پروات دا حجاج حج بانو اور دا غصر دو مطابعین ذکر اببان عمران دا اکثر دین اکثر قوتا دے لکسرت الروایت اکثر اقوی اقوی لکسرت الروایت دا اول حدیث کہ نہ یحج جنا البیت و انت مرنا بالا رجی یجو دا یہ اقوال کثرت الرواۃ اصل میں اقوال کثرت الرواۃ کے خلاف حسین آی کی شعبہ متفرد دی ما وجود ترجیح طالب باوصل کی کہ جتاعرض راشی جس سے تعارض ہے کہ بخاری ترجیح مگر نہ جرح ذکر کے ہی فرمانی اور حافظ اور نور مبارف پذام کی تعارف بین الرواطین علامات وحمت معلوم کی چحج میں منقطع کی نو پس امارا تر قیمتنا تر دو قیمت پوری اور چی قیمت قائم چی خرق نشی با فرق حج منقصی اور دا سانی روہ درد کی فضیب آنے چی جی منقصی با حج حج قبل دا قیمتنا. لا تقومت ساتو حت تارایو حج جل بہتو اذا غیر معلومی کہ آدم انقطاع دا حج تر دا قیمت پوری اور جنہ معلومی کہ انقطاع دا حج قبل دا قیمتنا دا تارو شد درارت کی نشت نے مہم خارج اتھار کے ساتھ آئے دے لکہ وجود دہج پس سیاجو جی معجن دلالت پا دوام نہ کئی پھر قیمت کو فرج جاری بھی لکہ صدق دے اس بات دلالت پوجود مرہ سنبانے کافی کی ان اس بات سے شہر چی صادق گرنی چیئے در موجود چیئے اندھو وجود دہجنا پس سیاجو جی معجو جنا نمارمی کی دوام دے ادھالک اندھائی دائم بھی امنا دے چیئے کہ دے چیئے قبل در قرد قیمتنا نا کل راجی کے راجی کہ کی کی کی کو میںادی مسلمان جو کی دلالت نہ سر یا میں کر قال وكذا كما دي وقال حدثنا فلواتنا فلوات قال حدثنا خالد بن هارث قال حدثنا بيان غلاب اوصري الكابيت قصت الكاب ما ابو هم جلس وما شيبا قال ذو آجیبین و دروان چینوں زبیت اللہ ردے کین آسا ہمدر شیبہ صرف کرسی بانے پر قعبہ بکرسی شیبہ لقد جرسہ آدھر مجلس ناس و پدی پر قعبہ چاہتا ناس سے امر رضی نہو نویل امر رضی نہو لقد ہمم تو اللہ ادافی آ سفرا و لا بیضا سما قصد آؤچہ پرینہ دم پدی قعبہ کی نسرا او نسفید تفران مرات بے زان امرات القزا برے نہ پنے کے نصرون اس بین الا قسم تو هو اصف راض کی تقسیم کم زدے ورا قلت ان اصحاب قلمی فلا سامر برو صابن امرات نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق بدر ان اصحاب قلمی فلا تا مردودہ کار نے کہتے تھے تم کی نور واسہ کی راضی یہ کل دائر علو امر نہ ہو جن پرنے پنے کے تخلق بدی تحجید قول دفار دو تزیم داغیں اور ترمیم داغیں نظور حوائجوں کی داغیں دفار راضی ناغا فر بطن در کعبے کے خفوں اگر دا سپراتی لیشی مسکنا رو تقسیم کن میں تیرے شکاو لے میں سکو انبنی کی دواری شکاو لے ناغا بل ستارا عمر رضا و اقناب پر صلیق او نبیر سے موجود و اگیت ادا سے معلوم مزد سے کتا تمارون جی اگیت تم دا سے معلوما تقسیم ہوگا باب قسمت نقابا جو مارو بچا چہل کو تعزیم نقاب قدیم نو بہدایاسرا مار سرفری کی ظاہر کر دامال ہداسمان قدیم دوپارہ تعزیت کے پروسو دوپہار تعظیم و تزید قسمت کے ظاہر دے او ظاہر ہے بتاظیم کے ذات اولاد اور صاحب سے بدرات و نصرہ یہ ہدایات ہمارا و ظاہری نیت تاظیم سنا فضل اوغا ثابت تمہارا قادی کے سوا تم صاحب سے ظاہری تعظیم نہیں بدران تو نصرہ یادیں دیخل کو تکن سرا اس کن ہی ذکوال صرف ا رہا ظفاد حوائج و ازریات بیت الاخراجی ذمہ داران کے سوا تم نے یہ معلوم ہے کہ یہ فرغلا سے نور کی مذریات دلے مجھت ناسو کم وقتی جو مردن ہو دا خبرہ کورا و دا وقتی غلاب کو ایرادی را تقسیم دا غصر و نسپنوک لیکن دے سوٹن بارکی سوانے میں دن محروم ادا چیزا صاحبیت دے نفارت تازیم دے فاظر شدہ چیز غلاب خر سوان شراب آدی و دا سیدی خر کورا و شراب دا پیداو فدیمان داخلی لیم قول دا دے چاہر کلاگا سپراہ و سپیل تقسیم لحوااج المسکین سے ہیں نہیں صحیح فرمایا نو ادوان دے حالت مسکینین تق دے تقسیم سے نکلا چلے اپ وہ کرے کی, دا دا دا کی و بعد نکل کے کہ بتا بچا خلف او چھا ذهب مال فدیوانی ہونے گی نہ تو جمعہ کی اجتماع شاد جی تھی و خلف سے بکار جمعہ امور بنانے لگی کی جدا بید بیر شران اف و بانی, بانی کہ استعمال آباد تکانے میں کرچہ اللہ ارادہ تقریب دنیا کی اور کرچہ اللہ ارادہ نہیں کری مکہ محاجرین جنت رازم کیا غبا اللہ تبارک قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوجوเจل کعبہ فسبوہم ان چاہے رازم حرم کا میں کروا اللہ پاک نا ارادوں کرے تقریب دنیا اللہ تبارک و تعلہ یوجوเจل سے د کعبہ تصید پر برا جی یوجوเจشن جہاز میں کئی ہوشیش نقابل تقریب دفارے کل چارلا ارادہ تقریبان اللہ بابر ہوں کل چند ارادوں کی تقریبا دنیا دنی نظام ختم بے پر تم گٹ گٹھ برے گٹ گٹھی سب anyway شو اور تخریب تقریب دخل تو مالک نقصان نہ دے اور تبدیلی کی صرف دی دا حجر ہے مقام ابراہیم یا اور کانے ون من کانے چدی راوڑے پر مدار خودے پزامبان لکالے باطرزانو باسی کرے لا سنا ادک اکثر عابدین دے کھستو کانوں بدی کے وسارタニ سمجھے ظاہر ہے لہ حسب تو کرے کرے ولاد دی وجہ کرے جیڑا تمہاری دنفت وسان دے راہ ہج لہ سب تفکبره کرے اگلا فقارا دار فتقید دار خلق چہ حادثات بن اسلامو بگد کے وسارری اقار انی العالم انک ہجرم ان فارتفید الخلق اور اصلاح دا عقیدے دا خلق ان العالم انک ہجرن زما یقین دے اتے کانے لا ظرر ولا نفع مقصد دارے کانے مالک تنک نقصان نہیں تولے کرو اللہ علیہ وسلم ولو نہ نسیتے نبی صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ولو نہ رہو رہید النبی علیہ الصلوۃ والسلام یو قبر کے ماں قبر تو کیجمانے کی نبی نے سمجھ دے کرو رماوتن کرو <تصفيق> جوابلمج دا قرآن ہے صلاحیت اخلاف انجواب سے اخلاف البیت بن دورت دروازی دی بیت اللہ لانکہ دنور مساجدوں لیکن بابا مساجد کی بابا ملغت کرے وہ یسلی فی این وحیل بیت شاہ مند بکی پہر جانب کے پہر دو بڑکی دوکو ٹھوٹنو دی بیت اللہ نے چکو گئی اول جز کو پہ حدیث کشتا اخلاف البیت لیکن دازم جز نشتے لیکن جز نشتے لیکن رشتے لیکن پر اس سرط کی رہوان دے از ایک قلدہ ذکر کی رواد و و خاص مقامی نبی دے شاداجو جیڑی قریشار دی طرح جدا فہر نبی میرا سم قصد نہ کہ قصد کی مطلب بلکہ اتفاقا ذکر اجو جیڑی گل کا یہ آئینہ ہے نا صلاۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دے اللہ نور مصطالبہ کہیں وہ بیت صلا او قضاۃ صلاۃ نبی قسم قصدن اتفاقا نو قصدن دے اندر ذکر کی اشاره طرح جدا لللزوم دے زیادہ, زیادہ جواب کی سردار جائزہ شادی طرح دارہ سبحتہ مکدر چھو نبی علیہ السلام نو اول سابہ بلال عثمان بن طرح بابن کوانے باب دروازے پر بری در تعلیم پر ظاہر یہ فرق ہے جو عمرانشی او بلال کو مان ذکر نہیں بلکہ پردیش دروازہ اول من والا جا جمع اول داخل بلال کو ساتھ اللہ